صورت الحج اس کے بارے میں اختلاف ہے مدنی ہے یا مکی بعض مصاحف میں آپ کو مکی لکھی بھی ملے گی بعض میں مدنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ستقر اب انلزل تساتی شعی ال عظیم اے لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے دنیا کے کام دھندے ہو رہے ہوں گے اسی طرح دن نکلا ہوا ہوگا اچانک زمین ہلنی شروع ہو جائے گی ابو سعید خدری سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیوں کر خوش اور بیگم ہو کر رہ سکتا ہوں حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ سور والا فرشتہ سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہے اور اپنا کان سننے کے لیے لگا رکھا ہے اس کی پشانی خمیدہ اور جھکی ہوئی ہے وہ انتظار کر رہا ہے کب اس کو سور کے پھونکنے کا حکم ہو اور وہ پھونک مار دے صاحبہ نے کیا, یا رسول اللہ تو ہمیں آپ کا کیا حکم ہے ہم کیا کریں قیامت کے دن کی ہولناکی سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا کہتے رہا کرو حسب اللہ اللہ کافی ہے ہمیں اور بہترین کار ساز ہے قیامت کے زلزلے کی انتہائی ووٹ تصویر کشی قرآن کے اندر کی گئی ہے کس طرح وہ زلزلہ آئے گا اور آج کل جو ہم زلزلے کی تصویریں دیکھ رہے ہیں اور آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ کیا ہالنا کی ہوتی ہے دنیا کے زلزلے تو آتے ہیں جھٹکوں پہ جھٹکے لگتے ہیں بلا آخر رک جاتے ہیں لیکن جو قیامت کا زلزلہ ہوگا آتا رہے گا ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا جھٹکا یہاں تک کہ کوئی چیز انسانوں کی بنائی ہوئی قائم نہیں رہے گی نہ انسان قائم رہیں گے سب ختم ہو کے رہ جائیں گے سب مٹ جائیں گے آپ دیکھیں دنیا میں اگر پتہ ہو کہ زلزلہ آنے والا ہے اور اس کا انتظام نہ کیا جائے تو لوگوں میں کتنا غصہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پتہ تھا کہ آنے والا ہے تو کیوں نہیں کیا اور لوگوں کو بڑا بے وقوف سمجھا جاتا ہے کہ ان کو معلوم تھا زلزلہ آنے والا ہے انہوں نے بچنے کا سامان کیوں نہ کیا میں اور آپ اپنا سوچیں اللہ نے پکی خبر دی ہے یہ پروڈکشن ایسی معمولی کسی اخبار والے کی نہیں ہے اللہ نے فرما دیا اِنہ زلزلہ تساتی شعی ال عظیم قیامت کا زلزلہ انتہائی بڑی چیز ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے دن نکلا ہوا ہوگا اچانک دنیا الٹی گھومنی شروع ہو جائے گی ہر چیز ہل رہی ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کی حالت اس کشتی کیسی ہوگی جو موجوں کے تھپیڑے کھا کر ڈگمگا رہی ہو یا اس قندیل کیسی جس کو ہوا کے جھونکے بری طرح جھنجھوڑ رہے ہوں یوم ترونہ تزہ لو کلو مردیات اما اردات و تادا کلو حَمْلٍ ترسا سکارا و ماہ بے سکارا ولا کنہ ازا بل شدید جس روز تم دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا ظاہر ہے اب پیدائش کی ضرورت ہی نہیں رہی اب تو ڈرامہ ختم کوئی نئے کردار نہیں چاہیے تو مزید انسانوں کی ضرورت بھی نہیں اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا لیکن لوگوں کی غفلت و الناس بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں علم کے بغیر اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا لوگو اگر تم زندگی بادل موت کے بارے میں کچھ شک میں ہو تو تم کو معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے پھر نطفے سے پھر خون کے لوتھڑے سے پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی یہ کیوں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تاکہ تم پر حقیقت واضح ہو اور نقرف الرحام اماں نشا الاجلم مسمہ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں یہ بھی حقیقت ہے آپ دیکھیں کہ ہر جاندار کا انکیوبیشن پیریڈ الگ ہے ہاتھی کا الگ ہے انسان کا الگ ہے چوہے کا الگ ہے بلی کا الگ ہے کس نے یہ گیسٹیشن پیریڈز رکھے کس نے پریگنسیز کی مدت معین کی کہ ہاتھی کے ہاں اتنے عرصے میں بچہ ہوگا اور انسان کے ہاں اتنے عرصے میں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے وہ نقر فل ارحام ماں نشا و الا اجلم مثمہ فماں نقرج پھر ہم تم کوئی بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے اور اس کے بعد انڈرسٹوڈ چیز کیا ہے موت قبر میں چلے جاتے ہیں انسان سب انسان قبر میں چلے جاتے ہیں اور مٹی ہو کر مٹی میں مل جاتے ہیں پورا سائیکل کمپلیٹ ہو گیا مٹی سے شروع ہوئے تھے اور پھر مٹی ہو گئے تو مٹی سے ابتدا ہوئی تھی اس کا مطلب ہے کہ مٹی کے اندر حیات قبول کرنے کا مادہ ہے زندگی شروع ہو سکتی ہے مٹی سے اللہ کر سکتا ہے تو پہلی دفعہ جس نے مٹی سے بنایا تو تم مر کے مٹی ہو جاؤ گے دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکے گا تمہیں کون سا مشکل ہے لیکن آپ سوچے اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں عقل والے ذہن والے ڈگریز والے لیکن ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ مرنے کے بعد اٹھائے کیسے جائیں گے اتنے کلیئر اللہ تعالیٰ یہاں پر ثبوت فراہم کر رہا ہے غور کی ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو تو کیا مشکل ہے اللہ کے لیے و تر الرد میں دتن اور تم دیکھتے ہو زمین سوکھی پڑی ہے پھر جہاں ہم نے اس پر میہ برسایا یکایک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی اور اس نے ہر قسم کی خوش نما نباتات اگلنی شروع کر دی یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے قبور اور یہ کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں اور اللہ ضرور ان کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں پاس اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں دیکھیں تین چیزیں بتائی گئیں کیا کرتے ہیں بغیر علم یعنی کہ علم نہیں ہے ان کے پاس کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر کوئی ریسرچ کیے بغیر انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ قیامت نہیں آئے گی یہ تو آج دنیا میں بھی کوئی اگر اپنی ریسرچ یا اپنا کوئی کنکلوژ اس طرح سے بھیجتا ہے سائنس کے میدان میں اس کی بات ریجیکٹ کر دی جائے گی ان سائنٹیفک اپروچ ہے کہیں گے کہ آپ ریسرچ دکھائیے اپنی اپنا ثبوت لے کر آئیے اور آپ یہ بتائیے کہ ہاں واقعی یہ ٹھوس ثبوت ہے کہ آپ نے یہ یہ بات ڈسکور کی ہے ان کے پاس کوئی علم ہی نہیں ان کی اپنی وشفل تھنکنگ ہے سوچتے ہیں کہ نہیں آئے گی تو کہہ دیا کہ ہاں واقعی نہیں آئے گی ہدایت بھی نہیں ہے ان کے پاس اور کوئی روشن کتاب سے بھی یہ فائدہ نہیں اٹھاتے مراد ہے اللہ کی کتاب سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے اب جس کے اندر یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں جہالت گمراہی اللہ کی کتاب سے منہ مو موڑنا تو یہ ساری چیزیں مل کر ڈیفائنس بن جاتی ہیں تکبر بن جاتی ہیں کانفیڈینس اور ڈیفائنس کے اندر تھوڑا سا ہی فرق ہے کانفیڈینس تو بہت اچھی چیز ہے انسان حق پر جب اسٹینڈ لیتا ہے حق کو جانتا ہے تو اس کے اندر اعتماد آتا ہے لیکن جب حق کو نہیں جانتا اپنی خواہش پر اسٹینڈ لیتا ہے تو ڈیفائنس آ جاتی ہے کے اندر. ڈیفائنڈ انسان کی بات کی جا رہی ہے اور بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں میں تو ڈیفائنس میں مبتلا ہوں یہ صبر نہیں ہے ڈٹائی ہے حال کیا ہے اس کا فانیاف ہی کندھے موڑنے والا یہ کاس ایٹیٹیوڈ ہے نا تکبر کا ایسے اسٹائل سے وہ کندھے اپنے موڑ جاتا ہے سننا بھی نہیں چاہتا رخ تو کیا کرے گا پیٹ کر لیتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف خود تو ہے بھی گمراہ لیکن سبھی للہ تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بٹکا دے لہو فدن یا خس و یوم القیامتی عذاب الحریق ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تو یہ گردن اکڑانا اس کا آپ دیکھیں نا کہ بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں تو ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اب لوگوں کی ایک اور قسم بتائی جا رہی ہے وہ من الناس اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں میابد اللہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کلمہ پڑھ لیا ہے آ گئے ہیں لیکن کہاں کیسے عبادت کرتے ہیں اللہ حرفن کنارے پر رہ کر ایچ پر کھڑے رہتے ہیں وہ ان اسابا ہو خیر و نتم ان بھی اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا وہ ان اسابت و فتنا تون قلبہ ہی اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا خسرت دنیا ولاخرہ غال کا ہوسران الممین اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی یہ سریح خسارہ ہے کچھ لوگوں کا ذکر ہے کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں دین سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں پھر دین پر عمل کرنے کی وجہ سے قرآن سیکھنے سکھانے کی وجہ سے پریکٹسنگ مسلم ہونے کی وجہ سے اگر کوئی دنیا کی کامیابی مل گئی ہجاب کرنے کی وجہ سے بیٹی کا رشتہ انتہائی اعلیٰ گھرانے میں ہو گیا بہت اچھا دامات مل گیا اگر سود چھوڑنے کی وجہ سے بہت کاروبار میں ترقی ہو گئی تو بہت خوش اطمانبی اور اگر دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اور بیٹی کے ہجاب کرنے کی وجہ سے بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا سوشل سیٹ بیک ہو گیا سود چھوڑنے کی وجہ سے پیسے کی تنگی گھر میں آ گئی تو کیا ہوتا ہے انقلا با علاوچ ہی چہرے کے بر لوٹ جاتے ہیں کہا خسرت دنیا والا آخرہ دنیا بھی گئی دین چھوڑنے سے تقدیر نہیں بدل جائے گی اور آخرت کا نقصان تو ہے ہی دنیا میں بھی لوگ ایسے لوگوں پر ہنستے ہیں کہ بھئی بڑے ریلیجوسٹی آئی تھی ان کے اوپر اور اب دیکھو کیا ہو گیا دیکھا نا ان کو ایک دوسرے سے کہتے ہیں دیکھا تم نے فلاں کو دیکھا سب چھوڑ دیا انہوں نے کس کھلیے میں وہاں بیٹھی تھی پہلے تو بہت درست دیا کرتی تھی ہم کو اب دیکھا ان کو لوگوں کی نظروں سے بھی گرتا ہے انسان خسرت دنیا اپنی نظروں سے بھی گرتا ہے زبیر کی چبن چین نہیں لینے دیتی اتنی گلٹ اندر سے آتی ہے جب انسان اللہ کے راستے میں قدم بڑھا کر پھر الٹے قدموں لوٹتا ہے کوئی چین اس کو نہیں آتا اتنی گلٹ رہتی ہے اللہ کی نظر میں بھی مجرم اور آخرت کا عذاب اور آخرت کی رسوائی تو ہے ہی کنارے پر کھڑا رہنا کتنا بے چین کرتا ہے انسان کو آپ تصور کریں کہ یہ گھڑی ایسے یہاں کنارے پہ رکھی ہو آپ دیکھنے والے بے چین ہو جائیں گے آپ کا دل چاہے گا کسی طرح اس کو بیچ میں لے آیا جائے تو جو انسان اس طرح ایچ پر کھڑے رہتے ہیں تو وہ کس قدر بے چینی کا انسیکیورٹی کا شکار رہتے ہوں گے انسان تو غذا میں بھی کنارے کو پسند نہیں کرتا روٹی کا کنارا ہم نہیں کھانا چاہتے پیزا کا کنارا نہیں اچھا لگتا سب سے اچھا پیزا کہاں سے ہوتا ہے بیچ کا سب سے نرم روٹی کہاں ہوتی ہے بیچ میں تو اللہ بھی ہم سے کہتا ہے اندر آ جاؤ کنارے پر کیوں کھڑے ہو یہ بے چینیاں یہ ہونی نہیں چاہیے دین میں آنے کے بعد اگر کوئی بہت بے چین ہے بہت انسیکیور فیل کرتا ہے پریشان رہتا ہے دین میں آنے کے باوجود اس کا مطلب ہے کنارے پہ کھڑا ہے اس لیے کہ ایمان تو انسان کو امن دیتا ہے اور ایمان کنارے پہ کھڑے رہ کے آ نہیں سکتا امن فیل نہیں کر سکتے سیکیورٹی نہیں فیل کر سکتے بالکل جب دین کے بیچ میں آ جاتے ہیں تو آسانی ہوتی ہے حقیقت ہے کہ انسان جتنا دین کے کنارے پر ہوتا ہے نا اتنا دین مشکل ہوتا ہے اس کے لیے اور جتنا وہ دین کے بالکل اندر آ جاتا ہے دین اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے سراؤنڈ کر لیتا ہے دین اس کو چاروں طرف سے تو سیکورٹی تو ہے اس کے اندر کہ دین چاروں طرف سے آپ کو گھیر لے ادخلو فی کاف فتن دین کا پورے کے پورے آ جاؤ کنارے پر ہوں گے تو کچھ حصہ دین میں ہوگا کچھ دین سے باہر ہوگا نا تو خطرات تو ہیں اس کے اندر چین آ نہیں سکتا تو منع کیا گیا یہ مت کرنا الٹے منہ پھرنا مت اگر کوئی مشکلات آ جائیں اللہ پر بھروسہ رکھو ہر چیز کو صبر اور شکر کے ساتھ برداشت کرو اور جب انسان اللہ سے بد گمان ہوتا ہے تو پھر شرک کی طرف توجہ کرتا ہے یدون مالا مالا یا پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ دال کا ہوال البعید یہ ہے گمراہی کی انتہا وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفے سے قریب تر ہے بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کرے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہنے بہ رہی ہوں گی اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہ کرے گا اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے یعنی کوئی سوچے کہ دین کو ہم چھوڑ دیں گے تو کیا ہماری بیٹیوں کی شادیاں بہت اچھی جگہ ہو جائیں گی کیا بہت دولت گھر میں آ جائے گی یہ شیطان ہے جو خیال ڈالتا ہے کہ مشکلات جو ہیں وہ ساری دین کی وجہ سے آ رہی ہیں تو کہا کہ پھر دیکھ لے اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے یعنی دین والوں کا معاملہ یہ ہونا چاہیے اللہ اللہ کی نسرت سے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو حبل اللہ کو پکڑے رہیں امید کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑے رہیں اور اللہ ضرور دن پھیرے گا مشکلات آئیں گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور ہی بہتری بھی کرے گا ہم نے سورہ انبیاء میں نبیوں کا قصہ پڑھ لیا آلین ہادوسا ولدین اشرکو ان اللہ یفسلو بین یا قیامتی ان اللہ اللہ ان شہید جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صحابی اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ کے آگے سر سجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں یعنی کیا وہ بھی سجدہ کرتے ہیں جو لوگ عذاب کے مستحق ہو گئے وہ بھی سجدہ کرتے ہیں جی ہاں بالکل کرتے ہیں سجدہ کس طرح کہ اپنی مرضی سے تو اللہ کے آگے نہیں جھکتے لیکن ان کا سارا نظام تو اللہ ہی کے قابو میں ہے ان کا جسم تو اللہ کے اختیار میں ہے ان کی قسمت ان کی تقدیر ان کا رزق وہ تو سب اللہ کے اختیار میں ہے اپنی مرضی سے وہ خود رزق حاصل نہیں کر سکتے جو خواہش کریں اس کو حاصل نہیں کر سکتے اگر وہ چاہیں کہ اپنے دل کی دھڑکن میں رد و بدل کر دیں نہیں کر سکتے کسی بیماری کسی نقصان سے خود کو بچانا چاہیں خود بھی نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے ٹوٹلی اللہ کے قابو میں ہیں تو جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہے تو کیوں انسان پر اللہ سے بدگمان ہو جیسے اللہ رسوا کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے تو کیوں نہ انسان پھر دل ٹھک کر اللہ کے آگے جھک جائے اپنے آپ کو ٹھوک دیں دل ٹھوک دیں اللہ کی اطاعت کے کی اوپر کیا فائدہ ہے ایسا مسلمان ہونے کا کہ جس میں اسلام بس اتنا ہی نافذ ہو کہ جتنا کہ ہماری کسی خواہش پر پابندی نہ لگے اسلام کی وہ باتیں جو دل کو بھلی لگیں وہ ہم لے لیں اور کفر کی وہ رسمیں جو زندگی کو رنگین کریں وہ ہم لے لیں دو کشتیوں کے مسافر اللہ تو آزمائش اور آسائش دونوں دے کر آزماتا ہے اور جب تک کوئی آزمائشوں میں پورا نہیں اترتا اللہ کے ہاں کوئی ایسے انسان کی قدر نہیں ہے بہت سے گروہوں کا بھی ہم نے یہاں ذکر پڑھ لیا ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ قیامت کے دن جب فیصلے ہوں تو فیصلہ ہمارے حق میں ہو یہ سب صحیح نہیں ہو سکتے امپاسبل ہے یہ سب کے سب ٹھیک نہیں ہو سکتے اب بجائے کہ اس بحث پہ ہم پڑھیں کہ وہ ٹھیک کیوں نہیں ہے وہ ٹھیک کیوں نہیں ہے کیوں نہ ہمیں کام کی بات یہ کریں کہ اللہ مجھے وہ راستہ دکھا دے جو کہ ٹھیک ہے تاکہ میں نجات پالوں قیامت کے دن اور ہم پہ دوسرے لوگوں کی بھی ہدایت کا بندوبست کرنے کی کوشش کریں ہادانی خسمان اختصا موفی رب فلطینہ نا کفرو لہم من نار یہ تو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں میں ان میں نہیں ہونا لگتا ہے نا کہ آلریڈیشن ہو گئی ہیں روسمی لباس آگ کا پھر ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا یس بِهِ بہی فِي بتون ہم جلود جس سے ان کی خالی ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے اور یہ کچھ کم عذاب ہے ولام مقام مِنْ من حدید ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں اب کوئی مانے یا نہ مانے بہرحال قرآن کے الفاظ میں تاثیر بہت ہے تھوڑی دیر کو تو اندر تک انسان کو یہ الفاظ جھنجوڑ کے رکھ دیتے ہیں ہلا دیتے ہیں اللہ سے ہمیں سزا سے بچنے کی دعا کرنی ہے جھوٹی آنا کا کیا فائدہ بیکار کی باتیں جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اب ہم ان آیات پہ ہم لڑنا شروع کر دیں برا ماننا شروع کر دیں کیوں لکھا یہ کیا فائدہ ہدایت ہے نصیحت ہے یا دہانی ہے انسان اپنے آپ کو سدھار لے اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرے کل اراد رجو من من غم من اویدا جب کبھی گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں تکیل دیے جائیں گے وزوخاب الحریک چکو اب جلنے کا مزہ اب دیکھیں آج اگر کوئی نکلنا چاہتا ہے جہنم کے عذاب سے نجات پانا چاہتا ہے استغفار کر لے بہت چانس ہے لیکن جب پڑ گئے جا کے اس کے اندر تو نہیں نکل سکیں گے ان اللہ يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے عمل صالح کا جب بھی ذکر آئے اس ڈیفنیشن کو ذہن میں لے آئیے گا جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یهللون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وہاں ان کے لیے سونے کے کنگن اور موتی ہوں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے اب دیکھیے یہ چوائس ہے ہمارے پاس میرے اور آپ کے پاس آگ میں اور باغ میں کوئی چوائس ہوتی ہے کوئی چوائس نہیں ہوتی تو سوچنے کی بھی کیا ضرورت ہے بھائی یہ کروں نہ کروں کرنا ہی کرنا ہے ہر حال میں ہمیں تو باغ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور کیا خوبصورت وہاں نقشہ کھینچا جا رہا ہے آسائش کا اور آرائش کا حدیث میں ہے مومن کو جنت میں وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا ہے اور بہترین لباس وہدو اور یہ کیوں ہوا یہ جنت میں پہنچے کیسے یہ پروسیس شروع کیسے ہوا وہدو وہ ہدایت دیے گئے الى الطیبی من القول بات میں سے پاکیزہ کی طرف پاکیزہ بات کی طرف وہ ہدایت دیے گئے وہدو صراط الحمید اور انہیں تعریف والے کا راستہ دکھایا گیا اب خود سوچیے وہ کون سا کلام ہے وہ کون سی بات ہے جو ہم کو اللہ کی یاد دلا دیتی ہے اللہ ہی کا تو کلام ہے کتنی خوش قسمتی انسان کی کہ وہ اللہ کا کلام سنے اس کو کس طرح سے ہدایت مل گئی کہ وہ اللہ کا کلام سننے کے لیے پہنچ گیا یہ جو ہمارا معاشرہ ہے اور ہر بگڑے ہوئے معاشرے کا حال یہ ہوتا ہے کہ اخلاق بگاڑنے والی باتوں کا اور شیطانی باتوں کا اس قدر چرچا ہوتا ہے اس قدر آن ہوتی ہے ہر طرف سے اور اس بگڑی بھی باتوں کے ماحول میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو پاکیزہ بات تک پہنچے طیب بات تک پہنچ جائے تو یہاں سے اب طیب عمل کا آغاز ہو جائے گا اچھے عمل کا بھی آغاز ہو جائے گا اور یہ ڈھونڈنے کی چیز ہے ہمیں بھی دنیا کے ایک معمولی چیز چاہیے ہوتی ہے ہم پورے بازار کھنگال لیتے ہیں اس کے لیے ایگزیکٹ اپنی پسند کی چیز کے لیے تو جس کا تذکیہ ہو گیا ہے نا اندر جس کو پاکیزگی پسند ہے وہ ڈھونڈ کر چاہے ریر ہی صحیح لیکن ڈھونڈ کر پاکیز آباد تک پہنچ جائے گا کم ہے بازار میں بہت نہیں ہے لیکن یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ ایکسٹنگٹ ہو گئی ہے پاک بات نہیں موجود ہے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے اور جو ڈھونڈ تک خوش ہدو الا سراۃ الحمید وہ تو تعریف والے کا راستہ دکھا دیا گیا اور وہ کیا ہے سیدھا راستہ سرات مستقیم پر پہنچ گیا ایمان مل گیا عمل کا طریقہ پتا چل گیا جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں ان کی روش یقیناً سزا کے مستحق ہے اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم عذاب کا مزا چکھائیں گے یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوب اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو اور لوگوں کو حج کے لیے عزن عام دے دو وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں پھر اپنے میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طباف کریں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے انہوں نے خانہ کعبہ بنایا روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ آپ یہاں سے پکاریے لوگوں کو سدا دے دیجئے کہ لوگ آئیں اور اللہ کے گھر کا حج کریں ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو بالکل بیابان جگہ ہے تو لوگوں تک میری آواز پہنچے گی کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ آپ صدا لگا دیجئے بھیجنا ہمارا کام ہے تو آج بھی ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی سنے گا کیا کون سنے گا کوئی سنے, گا, کوئی سنے یا نہ سنے ہم اپنی طرف سے پیغام پہنچا دیں روایات میں آتا ہے کہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگائی کہ لوگوں تمہارے رب نے یہ گھر بنایا ہے اور اس بیت کا حج فرض کیا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں آج تک ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے گئے تقریباً ساڑھے چار ہزار سال ہو گئے ساڑھے چار ہزار سال سے مسلسل حج ہو رہا ہے کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ حج نہ ہوا ہو مستقل وہاں پر یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور لوگ آتے ہیں اللہ نے بھیج دیے ہیں لوگ پکارنا ہمارا کام ہے لوگوں کو بھیجنا اللہ کا کام ہے یہ میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو پکڑ کر لے یہ اللہ کرتا ہے جو کام اپنے بس میں ہے وہ انسان کرے ابن اباس اللہ عنہما کا کہنا ہے کہ جو تلبیہ ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی پکار کے جواب میں ہم کہتے ہیں ذالکا, یہ بات يُعظم حرمات اللہ خیر اللہ <انداربِّه> یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد اور جو اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تم کو بتائی جا چکی ہیں بس بتوں کی گندگی سے بچو وجہ قول الزور اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو حدیث میں آتا ہے کہ سب کبیرہ گناہوں میں جو بڑے ہیں وہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ زور کا لفظ آپ نے جھوٹی گواہی کے لیے استعمال کیا اور عام باتوں میں جھوٹ بولنا یہ بھی بڑی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی باتوں میں انسان روٹین کے طور پہ جھوٹ بولتا رہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کمپلسو لائرز فائدہ ہو یا نہ ہو جھوٹ بولتے رہتے ہیں تو کہا گیا کہ جھوٹ سے بچو اور آپ دیکھیں ہماری زندگی میں جھوٹ کتنا شامل ہو گیا ہے ٹیلیفون آپ کہتے ہیں بچوں سے کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جھوٹ بولتے ہیں جن کی قتم ضرورت نہیں ہوتی تو جھوٹ سے بہت زیادہ ہمیں بچنے کی ضرورت ہے یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو غیر مشرقی نہ بہی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا اب یا تو اس کو پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے یہ ہے اصل معاملہ جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے تمہیں ایک وقت مقررہ تک ان ہدی کی جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اس قدیم گھر کے پاس ہے ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں بس تمہارا معبود ایک اللہ ہے اسی کے تو فرمان بنو اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجیے آجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ پڑتے ہیں جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ رسپ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناط کر کے بیٹھے ہیں اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو ین لحما ولا دما مِنْكُمْ کے ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے یعنی کہ جو حدی کی جانور ہیں ان کا بھی ذکر ہے اور جو بقرعید کے موقع پر ہم جانور قربان کرتے ہیں ان کا بھی خون اور گوشت تو نہیں اللہ کو پہنچتا یہ تو اللہ نہیں دیکھتا کہ کتنے ہزار کا جانور لیا گیا تھا جیسے آج کل ہم دیکھنے لگ گئے ہیں کہ اخباروں میں باقاعدہ تصویریں آنے لگ گئی ہیں کہ اتنے لاکھ کا جانور فلاں نے لیا تو اللہ کو کیا مطلب قیمت سے اللہ تو دیکھتا ہے کہ تقویٰ کتنا ہے کیا اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے اللہ کی اطاعت کا دل میں شوق ہے تو اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو الحمد اور یہ چیزیں نہیں ہیں تو کئی لاکھ کا جانور بھی ہو اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں اللہ قیمتوں سے امپریس نہیں ہوتا کدا لمل اللہ علاما اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے نیک لوگوں کو نیکوکاروں کاروں کو اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ قربانی کا ذکر آیا جانوروں کا ذکر آیا کہ اللہ نے تمہارے لیے جانور بنائے ہیں تم کھاؤ اور تم پیو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو قربانی پر کافی اعتراض آ رہا ہے نان مسلمس کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ مسلمان تو بیربیرکس ہیں اور یہ اس طرح جانوروں کو سلاٹر کر دیتے ہیں اور ذبح کر دیتے ہیں اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ کی طرف سے کافی اس کے اوپر لے دے ہو رہی ہے یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ جانور کا گوشت کھانا ہی نہیں چاہیے کہتے ہیں یہ تو ظلم کی انتہا ہے کھاؤ نہ بالکل تو یہ جو اعتراض ہے کہ بالکل گوشت نہ کھاؤ اور یہ بڑا ظلم ہے جانوروں پر تو یہ ادھوری بات پھر وہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں جب اینیملس کے حقوق کی حفاظت کے پاسبان بن کر کھڑے ہوئے ہیں تو پھر آخر تک لے کر جائیں انسانوں کو روک دیا کہ ہم نہ کھائیں بھیڑ بکری گائے اونٹ تو باقی جانوروں کو بھی پھر منع کریں نا جانوروں کو بھی روکیں کہ وہ بھی دوسرے جانوروں کو نہ کھائیں ہوگا کیا ہوگا یہ کہ پھر ان کی تعداد ان جانوروں کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی کہ یہ سارا گرین فوڈ کھا جائیں گے جو حربی ہیں سارا گرین فوڈ یہ کھا جائیں گے آکسیجن کم ہو جائے گی دنیا میں یہ اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ بھی زندہ نہیں رہ پائیں گے زندگی ہی نہیں رہے گی دنیا میں تو اگر یہ اپنی زندگی چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ ضرور ان چیزوں کو کھائیں اور دوسروں کو بھی کھانے کے لیے کہیں بقرعید کے اوپر بھی آج کل بہت اعتراض ہوتا ہے کہ عید الاضحیٰ پہ قربانی ہوتی ہے تو کیا فائدہ یہ ویسٹ ہے ایک لفظ میں استعمال کروں گی ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے لیکن حقیقت ہے یہ اعتراض آتا ہے سوڈ انٹلیکچوئلس کی طرف سے سو کالڈ انٹلیکچوئلس کہیں سے پڑھ پڑھا کر آ ہیں کچھ دنیا کا علم حاصل کر لیا اور اللہ کی کتاب کتاب منیر سے بالکل غافل اب کیا ہے کہ نہ اللہ ان کے سامنے نہ آخرت ان کے سامنے نہ رسول کی کوئی عزت نہ اہمیت نہ کوئی عظمت بس اپنا ہی علم اور اپنی ہی جو سوچ ہے وہ سب سے بڑی ہے اور اسی کی پوجا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بقرعید پہ اور عید الاضحیٰ پہ قربانی ہوتی ہے اور اتنا پیسہ ویسٹ ہوتا ہے اور کیا کرنا ہے کیوں نہیں کسی غریب کو دے دیتے کیوں نہیں کو اسپتال کھول دیتے اس اعتراض کو اگر ہم دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ویسٹ نہیں ہے آپ لوگ قربانی یقیناً کرتی ہوں گی اپنے گھر میں گوشت تو گوشت کھال بھی نہیں بچتی وہ جو خون ہوتا ہے وہ بھی گھاس کے اندر چلا جاتا ہے اور کھاد میں کنورٹ ہو جاتا ہے اسی طرح جو حج کے موقع پہ قربانی ہوتی ہے مینا کے میدان میں وہاں سعودی حکومت نے باقاعدہ بڑے بڑے فریزر والے جہازوں کا انتظام کیا ہے وہاں سے جو بکرے سلاٹر یا جانور سلوٹر ہوتے ہیں ایسے کہ ایسے ان کو فریزرز میں رکھا جاتا ہے اور قید زدہ علاقوں میں جہاں جہاں لوگ ہیں وہاں وہ گوشت پہنچا دیا جاتا ہے تو اول تو یہ اعتراض ہی غلط کہ کچھ بھی ضائع ہوتا ہے کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا اور جہاں تک انسانی ہمدردی اور معاشرے کی اپلفٹ کا ان کا جذبہ ہے یقیناً بہت قابل احترام ہے لیکن اگر بقرعید کی طرف اس کا رخ کرنے کے بجائے وہ معاشرے میں ہونے والی روز مرہ مر کی شادیوں کی طرف اس کا رخ پھیر دیں تو بہت بہتر ہوگا وہ کہیں کسی لڑکی سے جا کر کے دو دن کا جو تمہارا میک اپ ہے اس میں چار بکرے آ جائیں گے لیکن یہ تو ہم کبھی نہیں سنتے کہ شادیوں میں سادگی پیدا کرو اس کی طرف کوئی ضرورت نہیں سارا اعتراض ان دو عیدوں پر جو ہم بےچارے مسلمانوں کی ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی اس کا مطلب ہے کہ سنسیئرٹی نہیں ہے اگر واقعی معاشرے کا غم دل میں ہوتا تو پھر جہاں اسراف اس بلا کا ہو رہا ہے ہماری شادیوں کے اندر اور مختلف دوسرے ریچولس کے اوپر وہاں پر جاتا یہ پتنگیں اڑا رہے ہو مرتے ہیں لوگ کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے اور ایک کاغذ کے ٹکڑے اڑاتے ہیں اور اس پر لڑتے ہیں اور جھگڑتے ہیں تو اس پر کوئی اعتراض ہمیں سنائی نہیں دیتا اس پر کوئی اعتراض کرے تو اس کی جان کو آ جائیں. خود ان کو جو چیز بری لگی وہ سال میں ایک دفعہ جو اللہ نے کہا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں پھر یہ جو ان کا خیال ہے کہ ان ہیومن طریقہ ہے زبیہ اس کے بارے میں کچھ ریسرچ ہوئی ہے پچھلے دنوں ہینوور یونیورسٹی ہے جرمنی میں وہاں پہ دو پروفیسرز ہیں ڈاکٹر ہاضم اور پروفیسر شلز انہوں نے دو جانوروں پر تجربات کیے اس طرح کہ ان کے اسکل میں الیکٹروڈز امپلانٹ کر دیے انہوں نے ای سی جی بھی لیا الیکٹروکارڈیوگرام اور ای بھی لیا جانوروں کا دل بھی انہوں نے مانیٹر کیا برین بھی مانیٹر کیا ایک جانور کو بولٹ سٹننگ میتھڈ سے انہوں نے مارا جو ان کے خیال میں بہت ہی میتھڈ ہے نا مرسی کلنگ کی طرح کا اور دوسرے جانور کو اسلامی طریقے سے ذبح کیا نتائج انہوں نے دیکھے بولٹ سٹننگ میتھڈ سے جب جانور کو مارا تو جانور بے ہوش تو ہو گیا اس وقت اور پہلے تین سیکنڈ اسے کچھ بھی نہ محسوس ہوا 3 سیکنڈس اس کے بعد دیکھنے میں جانور بے ہوش تھا لیکن ای ای جی نے شدید تکلیف کا برین میں احساس ریکارڈ کیا دل نے دھڑکنا بند کر دیا خون جسم کے اندر رہ گیا تو بظاہر جانور بالکل کام لگ رہا تھا لیکن اس کا برین وہ اس تکلیف کو محسوس کر رہا تھا شدت کی تکلیف جانور نے محسوس کی پھر جانور کو ذبا کیا گیا اسلامی میتھڈ کے حساب سے تو پہلے تین سیکنڈ تو کچھ خاص محسوس نہ ہوا یعنی کہ وہی کیفیت رہی پھر فورن جانور پر گہری نیند تاری ہو گئی ای ای جی نے برین میں کوئی درد ریکارڈ نہیں کیا لیکن ای سی جی سے پتا چلا کہ دل دھڑک رہا ہے جو دل دھڑکتا رہا تو مسلز کے اندر اسپیزم آتے رہے اور جتنا خون جسم کے اندر تھا وہ باہر نکال کر پھینک دیا گیا ہم جانور کا تڑپنا دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی ہے نا کہ یہ جانور تڑپ رہا ہے لیکن خود جو انہوں نے ایکسپیریمنٹس کیے تو یہ بات آج سامنے آئی اور یہ ہوگا جب رحمان سے بڑھ کر رحمان بننے کی کوشش کریں گے تو وہ اللہ کی مخلوق پر سوائے ظلم کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے اللہ یالم و من خلق اللہ پوچھتا ہے وہی وہ نہیں جانے کا جس نے بنایا ہے اس نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ جانور کی شہرک کس طرح سے کاٹنی چاہیے اور ہمیں ملتی ہی بات حدیثوں میں کہ تیز چھری کے ساتھ جانور کو ذبح کرو محسن ہو کر جانور ذبح کرو خوبصورتی کے ساتھ جانور کو ذبح کیا کرو کند چھری سے ذبا مت کیا کرو تو یہ ساری چیزیں ہیں جہاد کا یہ ایک اور فرنٹ بھی ہے جو ہمارے سامنے کھلا ہے کہ بقرعید کے بارے میں جو طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے اور کیوں کیا جائے تو ہم اپنے شاعر کا تحفظ ضرور کریں شائر اللہ ہے نا ہماری خوشی کے موقع بھی اور یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے کہ جو اللہ کے شاعر کی عظمت رکھتا ہے دل کے اندر اس کے دل میں تقوا آتا ہے اور جو اللہ کے شاعر کا مذاق اڑاتا ہے غیر اہم سمجھتا ہے تو پھر تقوا اس کے پاس نہیں آتا اور اللہ کے پاس تو تقوا ہی پہنچے گا یہ ڈگریز نہیں پہنچیں گی ان کی سوڈ و باتیں یہ ان کو بہت نقصان پہنچائیں گی قیامت کے دن ان اللہ دافین آمنو ان اللہ اللہبک اللہ قوان کفور یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور کی بنا پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں ولی سر اللہ معین سر اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے ان اللہ بے شک اللہ قبی عزیز اللہ بہت طاقتور بہت زبردست ہے بہت ہی پیاری آیت ہے اللہ ضرور مدد کرے گا ان کی جو اللہ کی مدد کریں گے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اللہ کی مدد نہیں آ رہی اس لیے نہیں آ رہی کہ ناوزو بلّہ اللہ اس قابل نہیں رہا کہ ہماری مدد کر سکے اللہ کی مدد اس لیے نہیں آ رہی کہ ہم اس قابل نہیں رہے ابھی ہم نے ثابت نہیں کیا کہ ہم اللہ کی مدد کے مستحق ہیں ہماری قربانیاں ابھی اس لیول کی نہیں پہنچی ہیں ابھی تو حال ہمارا مسلمانوں کا ان دا ہول یہی ہے جیسے کہ بنی اسرائیل کا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ان نہ ہونا قاعدون ہم تو بس یہی بیٹھے ہیں جس حال میں ہیں جن رسومات میں ہیں جس فریم آف مائنڈ میں ہیں جن عقائد کو ہم نے صحیح سمجھ کے قبول کر لیا اس پر سے ٹس ہونے کو تیار نہیں ہر چیز میں ہم بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بڑے مجبور ہیں ہم کیا کریں وی کانٹ ہیلپ اٹ ہم بڑے مجبور ہیں تو جب تک مجبوری رہے گی اللہ کی مدد نہیں آئے گی اللہ کی مدد آتی ہے قربانی کے ساتھ تو ہوتا کیا ہے کہ جب ایمان پر سٹینڈ لینے کی بات آتی ہے ہم بہت سی مختلف مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ وجہ اور یہ وجہ مصلحتوں کو جب تک چھوڑیں گے نہیں اللہ سے تعلق خالص کریں گے نہیں مدد آئے گی نہیں تو جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا اور جو اللہ کی مدد انصار اللہ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ ان کی دنیا بھی بنا دیتا ہے حدیث میں آتا ہے مضمون اس کا یہ ہے کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جائے جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جائے اللہ اس کے کام بنانے لگ جاتا ہے تب سوچیں کہ جب اللہ میرے کاموں کی ذمہ داری لے لے تو مجھے کیا کرنا ہے فکر مند ہو کر میں اپنے کام خود نہیں بنا سکتی اس طرح جیسے کہ اللہ میرے کام بنا سکتا ہے تو اللہ کی مدد کا جذبہ پیدا ہو جائے تو بڑا مبارک جذبہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنا مددگار بنا لے اور اللہ کو کیا ذاتی طور پہ تو مدد نہیں چاہیے کہ ٹانگیں دبوانی ہوں اللہ کو یا کچھ اور کام کروانا ہو ناؤز باللہ اللہ کی مدد کا مطلب ہے اللہ کے دین کی مدد جب تم دین کو مغلوب دیکھو گرا پڑا دیکھو لوگوں کی ٹھوکروں میں دیکھو اس کا مذاق اڑتا دیکھو غریب اور یتیم اور اللہ وارث تم جب دین کو دیکھو تو آگے نہیں پڑھو گے اس کی مدد کو فکر نہیں ہوتی رونا نہیں آتا اسلام کا حال دیکھ کر کوئی ہمارا مذاق اڑائے تو ہم بخشیں نا اس کو ہمارا رشتہ دار یا ہمارا بھائی یا ہمارا بچہ کوئی مظلومی کی حالت میں ہو تو ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے کھانا پینا میں اچھا نہ لگے تو آج کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس طرح اپنی زندگیوں میں خوشیاں مناتے رہیں اور دین کا یہ حال ہوتا رہے جو ہونا ہے اور قربانی دینے کو دل نہ چاہے تو جب نہیں ہوگا تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو بتائیں کون سا ہماری زندگیوں میں بھی چین ہے لڑائیاں اور جھگڑے اور فساد اور مصیبتیں اور پریشانیاں اور بیماریاں اور کیا نہیں ہے کون سے ہم خوش ہیں دین کا کام چھوڑ کے کیا زندگی بنا لی ہے ہم نے اپنی چار پیسے کما لینا زندگی نہیں ہے گھر کو چیزوں سے بھر لینا اور اے سیز لگا لینا اور قالین بچھا لینا یہ سامانے راحت ہیں راحت کچھ اور ہی چیز ہے اطمینان کچھ اور ہی چیز ہے اور وہ اللہ نے اپنے ذکر میں رکھ دیا ہے اللہ بذکر اللہ تطمین القلوب آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں دل اصل مطمئن اصل خوش تو صرف وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں یہ میں ایکسٹریم بات نہیں کر رہی اصل خوش اگر آپ کو دیکھنا ہے نا کسی کو تو کبھی ان لوگوں سے ملیں ان کے ساتھ کبھی بیٹھیں جو اللہ کے دین کے کام کرتے ہیں آپ کا دل اپنا خوش ہو جائے گا ان کے ساتھ بیٹھ کے اللہ فلردی اقام الصلاۃ و آتا وزکا و امر و بالمعوفی و نہو انل منکری واقبۃ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے زکوٰۃ دیں گے معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوت اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں اور موسا بھی جھٹلائے جا چکے ہیں علیہ السلام ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مولد دی یہ لفظ کتنا پیار ہے ام لئی تو اتنی بڑی بڑی قوموں کا ذکر کیا ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اتنی زبردست پاور تھی ان کی اجتماعی قوت ان کے مقابلے میں کون املی تو اللہ واحد کے سیغے میں بات کر رہا ہے پرسنل میں نے مولد دی ایک اللہ کافی ہے ساری دنیا سے نمٹنے کے لیے املی تو لل کا ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مولت دی ثم اخذ پھر میں نے ان کو پکڑ لیا ایک اکیلا اللہ کافی ہے پکڑنے کے لیے فقی فقانہ نکی تو دیکھو میری سزا کیسی تھی فقا ائی من قرتن اہلکنہ تو دیکھو کتنی ہی وستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا کیوں اس لیے کہ اللہ کی مدد نہیں کرتی تھیں ان کے پاس ٹائم نہیں تھا اللہ کے لیے ہر الٹی سیدھی چیز کے لیے ٹائم تھا ہر چیز کی طرف اٹریکٹ ہر کتاب نہ اٹریکٹ ہوئے تو اللہ کے کلام کی طرف نہ پسند آیا تو قرآن کا آتھر نہ کتاب پڑھنے کا ٹائم ملا تو اللہ کی کتاب سب پڑھ لیا وہ ذالمتن وہ ظالم تھیں وہ خوابیت اللہ عروشہ تو دیکھو کیسی الٹی پڑی ہیں آج اپنی چھتوں پر وہ بیر معطن اور کتنے ہی کنویں ہیں جو بیکار پڑے ہیں وہ قصرم مشید اور کتنے محل کھنڈر بنے ہوئے ہیں ان چیزوں کی محبت ہمیں اللہ کی راہ میں نکلنے نہیں دیتی جہاں کوئی دین کے لیے نکلنا چاہے چاروں طرف سے آوازیں آنے لگتی ہیں نگلیکٹ نگلیکٹ بچے نگلیکٹ ہوں گے گھر نگلیکٹ ہوگا ہسبینڈ نگلیکٹ ہوں گے تم نگلیکٹ ہوگی صحت خراب ہو جائے گی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جائیں گے رنگ خراب ہو جائے گا صحت خراب ہو جائے گی کیا ہوگا گھر نگلیکٹ ہوگا تو جب ہم چلے جائیں گے تب بھی تو نگلیکٹ ہوگا دیکھ لیں انہیں چیزوں کی محبت ان کو نگلیکٹ نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے اللہ کو نگلیکٹ کر دیا اللہ کی کتاب کو نگلیکٹ کر دیا تو یہ سب چیزیں پڑی ہیں کہاں گئے رہنے والے سب کے گھر رہ جائیں گے ماں مر جاتی ہے بچے کھا لیتے ہیں بیوی مر جاتی ہے شوہر کھاتے ہیں پیتے ہیں ضرورت ہے زندگی کی آج مرے کل دوسرا دن تو ان چیزوں کا خیال ضرور کریں لیکن اتنا نہیں ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف اللہ یہ نہ ہو کہ ان کو اتنے حقوق دے دی کہ اللہ کا حق بھی سمیٹ کر انہیں کو دے دیا اللہ کے حصے کا دین کے حصے کا ٹائم بھی اٹھا کر جو ہے وہ خاندان والوں کو اور گھروں کو بانٹ دیا یہ دیکھ لو افلم یسیرو فلرد کیا یہ چلے پیرے نہیں زمین میں ف لہم قلوب یا قلو او آزان اُس ما کہ ان کے دل ہوتے سمجھنے والے اور ان کے کان ہوتے سننے والے ف ان نہ لا حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ولاکن تعم القلوب الطیف سدور بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں نظر ثاب آتا ہے عبرت نہیں ہوتی قبرستان دیکھتے ہیں عبرت نہیں ہوتی کھنڈرات دیکھتے ہیں عبرت نہیں ہوتی لوگوں کے جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں عبرت نہیں ہوتی یہ دل اندھے ہو گئے نا عبرت کی جو کیفیت ہے وہ نکل گئی ہے بصیرت ختم ہو گئی ہے دلوں کی انسان کا ماحول کتنا بھی روشن ہو جیسے اس وقت اتنی روشنی ہے کمرے کے اندر لیکن کسی کی آنکھ میں روشنی نہ ہو تو یہ باہر کی روشنی بیکار ہے بالکل اسی طرح ماحول میں وہی کا نور کتنا بھی کیوں نہ ہو اگر دل کے اندر بصیرت کی روشنی نہیں ہے ہدایت کا نور حاصل کرنے کی تڑپ اور طلب اگر دل میں نہیں ہے تو چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے بھی سن لیں گے ہدایت نہیں پائیں گے اس لیے کہ دل جو اندھا ہے دل میں دیکھنے کی عبرت حاصل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں اور پھر ایسے اندھے دل والے حجتیں کیسی کرتے ہیں وہ یستار جلوں قبل <كَبِلْعَذَاب> یہ لوگ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے ہزار برس کے برابر ہوتا ہے کتنی ہی وستیاں ہیں جو ظالم تھیں میں نے ان کو پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا تو ہم بھی دیکھیں کہ آج تک اگر ہم نے اپنے رب کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہے تو یہ اللہ کی مہلت ہے اللہ کی ڈھیل ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ انسان کریکشن کر لے بدقسمتی اور محرومی تو یہ کہ جیسی زندگی اب تک چل رہی تھی آئندہ بھی ایسی ہی چلتی چلی جائے اور خیالی نہ آئے کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس کی تیاری ہی نہ کریں وہ علی المسیر اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لوگو میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ولدی نہ فی آیاتنا معاجزین موراجزین اصحاب صحاب الجحیم اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ آنکھ کے ساتھی ہی ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے نہ کوئی رسول ایسا ہم نے بھیجا نہ نبی کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا اسی طرح جو کچھ بھی شیطان خلل بازیاں کرتا ہے اللہ اس کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے اللہ علیم ہے اور حکیم ہے واللہ علیم ان حکیم اللہ علیم ہے اور حکیم ہے لی یش علامہ یلقی شعیطان و فطن تلدین فی قلوبہم مردن و القاصیتی قلوبہم تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ ضد میں بہت دور نکل گئے ہیں اور علم سے بحرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے تو ذکر کیا گیا علم کا اور اس کے ساتھ وہ تخ بتلو قلوب ان کے دل جھک جائیں تو پتہ چلا کہ نفع مند علم اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل اور اس کی زبان نرم ہو جاتی ہے اور اگر ایک علم ایسا ہے کہ جس سے دل بھی سخت ہو گیا اور زبان بھی سخت ہو گئی تو پھر ایسا علم نفامند علم نہیں ہوتا ولا یزالدین کفرفی مرتم حت یمس و بخن عقیم انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوظ دن کا عذاب نازل ہو جائے قرآن میں اکثر مقامات پہ دو عذابوں کا ذکر آتا ہے دو قیامتیں ایک قیامت سغرا ہے ایک قیامت قبرا قیامت سغرا موت جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مما فقط قامت قیامت ہو جو مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی اور دوسری وہ بڑی قیامت یومن عقیم جس کو کہا گیا عقیم کہا جاتا ہے اس مرد یا اس عورت کو کہ جس کے ہاں بچہ نہ ہو سکے بانچ ہم جس کو کہتے ہیں انفرٹائل اسٹرائل قیامت کے دن کو بانچ دن کہا گیا ہے اسٹرائل دن ہے دنیا میں تو ہر دن کی شام سے اگلے دن کی صبح پیدا ہو جاتی ہے لیکن قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جب اس کی شام سے کوئی اگلی صبح نہیں پیدا ہوگی تاریخ ٹھہر جائے گی کیلنڈر پہ ڈیٹ نہیں بدلے گی وقت تھم جائے گا کوئی اور دن جنم نہیں لے گا اس دن سے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی الملک کو یوم عدل اللہ اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا آمنوا وعملوا فی النعیم جو لوگ ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے والذین لذینہ کفر و قذب و کا لہم عذاب مہین اور وہ جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا اور جن لوگوں نے اللہ کے رام ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے اللہ ان کو اچھا رسک دے گا اور یقیناً اللہ ہی بہترین رزاق ہے وہ انہیں ایسی جگہ پہنچا دے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے یہ تو ہے ان کا حال اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر ذاتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے اور وہ سمیع و بصیر ہے یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سر سبز ہو جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے بے شک وہی غنی اور حمید ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر گر نہیں سکتا ان اللہ بننا سی الروف الرحیم واقعہ یہ ہے اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے الد آحیا کم وہی ہے جس نے تم کو زندگی بخشی فم تو وہی تم کو موت دیتا ہے فما یہ پھر وہی تم کو زندہ کرے گا آڈر کتنا اچھا ہے زندگی سے بات شروع کی اور زندگی پر بات ختم کی گئی ہم زندگی سے بات شروع کر کے جب موت پر بات کو ختم کرتے ہیں تو ہمارا پرسپیکٹو غلط ہو جاتا ہے نقطہ نظر میں خرابی آ جاتی ہے زندگی پر بات ختم ہونی چاہیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آنی ہے اس کے بعد موت نہیں آنی جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت کا مطلب ہے مر کھپ کے ایکسٹنکٹ ہو جانا تو پھر انسان کو کنفیوژن شروع ہوتا ہے تما یوہی پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا اور اس زندگی کے بعد پھر کوئی موت نہیں آنی ہوگی یہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے ان نل انسانہ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منقر حق ہے ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقۂ عبادت مقرر کیا ہے جس کی کہ وہ پیروی کرتی ہے بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں تم اپنے رب کی طرف دعوت دو تم یقیناً سیدھے راستے پر ہو اور اگر وہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے اللہ یاحکم و بینا کم یوم القیامتی فی ماں تم فی ہی اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سنت نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں قل کہہ میں تم کو بتاؤں اس سے بدتر کیا چیز ہے انار آگ وعدہ اللہ ودینہ کفرو اللہ نے اسی کا وعدہ منکرین حق سے کیا ہوا ہے وہ بےسل مسیر اور وہ بہت برا ٹکانہ ہے یا ایوہ الناس اے لوگو سب سے خطاب ہے تمام انسانیت سے انٹرنیشنل دعوت ہے دربا مثلن ایک مثال بیان کی جاتی ہے فست میں او لہ غور سے سنو ان لدی نہ من نہ مندون اللہ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو لئی یخلق وبا بن سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے वला विच तमा लहो चाहे सब जमा हो जाए यानी उस जमाने में मक्खी बड़ी हकीर चीज थी आज तो मक्खी बड़ी चीज है साइंस की रोशनी में उसको देखा जाए बड़ा कॉम्प्लीकेटेड क्रीचर है एक सिंगल सेल अमीबा एक सिंगल एटम जो कि इकाई है एक सिंगल यूनिट है साइंस वो भी मान गई कि हम ये भी नहीं पैदा कर सकते ایک ایٹم بھی نہیں بنایا جا سکتا ایک امیبہ بھی نہیں بنایا جا سکتا ایک سیل بھی نہیں بنایا جا سکتا ایک سیل اس کو اگر دیکھیں تو وہ حیران کن ہے اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے اتنا سا سیل ہے اور کیا کچھ اس کے اندر نہیں ہے سنگل سیل کہتے ہیں کہ میٹر کین ناٹ بی کریئیٹڈ مادہ بنایا نہیں جا سکتا اس لیے کہ اللہ خالق ہے نا انسان بنا نہیں سکتا میٹر کین بی کریٹڈ نیدر ایٹ کین بی نہ اس کو تباہ کیا جاتا ہے وہ فارم چینج کر لیتا ہے تو مکھی تو بہت بڑی چیز ہے وہ این یس لب ہومد وبا بش اللہ یس تنقو اور اگر مکھھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے اب دیکھیں ہمارے کھانے پر مکھی بیٹھتی ہے اڑ جاتی ہے ہم کتنی بے بسی سے اس کو دیکھتے رہتے ہیں اگر اس کی موت آئی ہوتی تو ہم اس کو مار ڈالتے ہیں ورنہ یہ جا وہ جا چیز لے کے بھاگ جاتی ہے تو ان کے بتوں کی حقیقت دراصل یہاں سمجھائی جا رہی ہے کہ تم اپنے بتوں کے آگے نظریں نذرانے چڑھاوے چڑھاتے ہو ان کے کھانوں پر مکھیاں بھنکتی رہتی ہیں اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ مکھیاں اڑا دیں تو جو اپنے کھانے سے مکھی دور نہیں کر سکتا وہ تم سے تمہاری تکلیفیں کیسے دور کر سکتا ہے اتنی سی بات تم کو سمجھ نہیں آتی دو فتو البوطلوب مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور یعنی کیا انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا بتوں کی پوجا اتنی حقیر چیزوں کو اتنی کمزور چیزوں کو معبود جو بنائے گا وہ خود کتنا حقیر اور کتنا کمزور ہوگا انسان کا یہ معاملہ ہے کہ جو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لے وہ جو اپنی زندگی کا ہدف بنا لے اس ٹارگٹ کے حساب سے اس کی شخصیت پروان چڑھتی ہے اس کی زندگی کی ان ہوتی ہے مصروفیات اسی حساب سے اپنے آپ کو ارینج کرتی ہیں ڈپینڈ کرتا ہے مقصد کیا ہے بہت گھٹیا مقصد ہوگا شخصیت گھٹیا ہوگی بہت اعلیٰ مقصد ہوگا شخصیت بہت اعلیٰ ہوگی مصروفیات بہت اعلیٰ ہوں گی وقت کا استعمال بہترین ہوگا تو ہم کو کہا جا رہا ہے کہ گھٹیا گھٹیا نسب العین مت پناہ زندگیوں کے اندر ہم تو خیر بتوں کو نہیں پوچھتے لیکن جو بھی ہمارا نسب العین ہے جس کے لیے ہم کھپا رہے ہیں اپنے آپ کو جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم رات دن محنت کرتے ہیں ہماری سوچوں کا مرکز محور جو چیز ہے وہی دراصل ہمارا نصب العین ہے اور وہی ہمارا معبود ہے اسی کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کو تو یہاں پر ہمت دلائی جا رہی کہ اعلیٰ ترین نصب العین بناؤ کیوں نہیں تم اپنا ہدف اللہ کی ذات کو بناتے تم اپنی کمند اعلیٰ پھینکو نا دیکھئے وہ پہاڑ پر چڑھتے ہیں نا کمند پھینکتے ہیں لہسو پھینکتے ہیں جتنا اونچہ ان کا لہسو جاتا ہے جتنی اونچی کمن جاتی ہے اتنا اونچہ چڑھ جاتے ہیں تو جب اللہ تم کو خریدنے کو تیار ہے تم گھٹیا گھٹیا لوگوں کے ہاتھوں اپنا سودا کیوں کرتے ہو تم اعلیٰ ترین ہستی پر کمند ڈالو تم اللہ کو اپنا مقصد بناؤ تم اللہ کی رضا کو نصب العین بناؤ تم اللہ کی ذات کو چاہو اس کو حاصل کرنا چاہو تو دیکھو کہ تم کتنے بلند ہو جاؤ گے لیکن تم پہلے یہ مقصد تو بناؤ کہ لا مقصودہ اللہ لا محبوبہ اللہ لا مطلوبہ الا اللہ کوئی مقصد نہیں سوائے اللہ کی رضا کے کوئی محبوب نہیں سوائے اللہ کے کوئی طلب نہیں مجھ کو سوائے اللہ کی رضا کے تو پھر دیکھو تمہاری شخصیت کس طرح ایوالو ہوتی ہے ہم اتنے کمزور ہیں جیسے آپ نے بیلیں دیکھی ہوں گی کمزور بیلیں زمین پر پڑی رہتی ہیں اسی طرح بعض انسان ہیں اخلادہ الا لپتے رہتے ہیں چپکے رہتے ہیں زمین سے ہی کوئی اعلیٰ نصب العین نہیں کوئی اعلیٰ ہدف نہیں بتن اور فرج بس خواہشات کے اوپر زندگیاں گزار دیتے ہیں لیکن وہ جو کمزور بیل جس کی ہم بات کر رہے ہیں اگر آپ ایک اونچی رسی باندھیں تین چار پانچ منزلوں تک تو وہ کمزور سی بیل پھر آپ دیکھیں کتنی اوپر چڑھ جاتی ہے تو ہم ہیں واقعی بہت کمزور کن اللہ کے سہارے اور اس حبل اللہ کے سہارے واقسم و بحب اللہ اس اللہ کی رسی کے سہارے قرآن کے سہارے ہم بہت بلند ہو جاتے ہیں بہت اعلیٰ ہو جاتے ہیں اشرف المخلوقات بنتا ہی انسان قرآن سے تعلق رکھنے کے بعد ہے انسان ہائی اچیور بن جاتا ہے نا دنیا میں ہم کتنا کہتے ہیں کہ ابیا ہائی اچیور اوور اچیور بنو تو اللہ یہاں ہم کو انسینٹیو دے رہا ہے دوفت طالب مطلوب اتنے گھٹیا نصب العین اتنے گھٹیا ٹارگٹس تم نے رکھے ہیں کیوں نہیں تم ہائی اچیور کیوں نہیں بنتے تم کیوں نہیں اللہ کو راضی کرنا چاہتے تم اللہ کی ذات کو چاہو اللہ جب تم سے راضی ہوگا تو سارے دنیا والے بھی تم سے راضی ہو جائیں گے لیکن جب تم لوگوں کو خدا بنا لوگے گے تو کیا پتا وہ بھی راضی نہ ہو اور یہ ہم سب گواہ ہیں اس کے اوپر انسانوں کو راضی کرنے میں جان کھپ جاتی ہے ہماری لیکن نہیں راضی ہوتے کیوں ڈالتے ہیں مشقت میں اپنے آپ کو اللہ کو راضی کریں پھر دیکھیں اللہ سب کو راضی کرے گا آخرت اپنی بنائے اللہ دنیا ہماری بنائے گا لیکن مسئلہ کیا ہے شکوہ آگے اللہ کرتا ہے ما قدر اللہ حق قدر ہی انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا یہ نہ جان سکے اپنے رب کو کہ ان کا رب کیا کچھ ان کو دے سکتا ہے اللہ کیا ان کی قیمت ان کو دے گا ان کا رب کتنا مہربان ہے اللہ کتنی ان سے محبت کرتا ہے اللہ کی ذات اس کی صفات سے غافل رہ گئے اپنا نقصان کیا اور اللہ کی انسان کو معرفت آ نہیں سکتی جب تک انسان اللہ کا کلام نہ پڑھے کسی بھی انسان کو ہم کیسے جانتے ہیں جب وہ خود اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتاتا ہے سنی سنائی باتیں بعض دفعہ غلط ہوتی ہیں ہم اس انسان سے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایسے تو نہیں ہیں جیسا ہم نے آپ کے بارے میں سنا تھا تو آج افسوس افسوس کی بات کہ ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن اپنے خالق کو ہم نہیں جانتے سنی سنائی باتیں ہیں اللہ خود ہمیں بتاتا ہے وہ کیسا ہے قرآن میں اللہ نے ہمیں بتایا اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے اللہ کی صفات کے حوالے سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں اور جو اللہ کو پہچان جائے وہ تو اللہ سے کمتر پہ راضی نہیں ہوتا اس سے کم پہ وہ تیار نہیں ہے اپنا سودا کرنے کو ان اللہ لقوی عزیز واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے اللہ یستفی من الملائی قطیر رسول اناس انََََََََََ اللّہ سمیم بصیر حقیقت یہ ہے کہ اللہ یعنی اپنی رسالت کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رسا منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی اب یہ دیکھیں یہ دو رسالت کی سنہری کڑیاں ہیں رسول ملک رسول بشر فرشتہ اللہ سے وہی لیتا تھا اور یہاں آ کر دنیا میں وہ انسان جو رسول ہوتے تھے ان تک وہ وہی پہنچا دیا کرتا تھا یہ رسالت کی کڑی ہے یا علم و مابئی نہ ایدی ہی مما خلفہم و الا اللہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی واقف ہے اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں یا ائیو اللہ ددینہ آ منو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اب یہ مجھ کو اور آپ کو خطاب یاد ہے بڑے دن بعد ہم نے خطاب سنا ہے نا یا ائی ودینہ آ منو میں من اور آپ کیا کہنا ہے ہمیں اس پکار پر لبیک لب کہنا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں بلایا جا رہا ہے آگے پتہ چلے گا کس کام کے لیے لیکن جو کام آگے بتایا جا رہا ہے اس کے لیے ٹریننگ ہے کیا کرو رکو اور سجدہ کرو اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو اور کیا کرو جدی حق جہاد ہی اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے تو جہاد کیا ہے آج کل ہم سمجھتے ہیں جہاد کا مطلب ہے ہاتھ میں تلوار پستول لے کر نکل جانا وہ بھی جہاد ہے وہ جہاد کی اعلیٰ ترین منزل قطال فی سبیل اللہ لیکن اس سے پہلے بھی بہت ساری سیڑھیاں ہیں جہاد کی جو کہ طے کرنی ہے جو کہ کتال فی سبیل اللہ کی اعلیٰ ترین منزل تک لے کر جانے والی ہیں حق کو پہلے پہچانیں گے پھر اعتراف کریں گے اس کا مانو تو کہ اللہ کی کتاب حق ہے اعتراف تو کرو پھر حق پر عمل کرو یہ بھی تو جہاد ہے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہوتا ہے نفس نہیں ماننا چاہتا اللہ کی بات کتنا ہم اپنے آپ کو پکڑتے ہیں قابو میں لاتے ہیں اور اللہ کے راستے پر اس کو لگاتے ہیں اس کے بعد خود عمل کرو پھر حق کا اعلان کرو لوگوں کو بھی بتاؤ خود عمل کرنا پھر نسبتہ نا آسان ہے لوگوں میں تبلیغ آسان نہیں ہے معاشرہ ریزسٹ کرتا ہے خاندان والے ریزسٹ کرتے ہیں ریزنٹمنٹ آتی ہے اور مخالفت آتی ہے لیکن کرو جہاد ہے یہ یہ جہاد کے مختلف میدان ہیں سر کرتے جاؤ تبلیغ کرو اور سب سے اونچا نافذ کرو اس کو نافذ کرنے کی جدو جہد کرو یہ, یہ جہاد اللہ کی رام جہاد یہ دراصل انسان کی ذہنی اور جسمانی قوتوں کی معراج ہے نصب العین بنانا ہے تو اس چیز کو تم نصب العین بناؤد الف اللہ ہی حق جہاد ہی اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے یہی متائ عزیز ہے کیا بچا بچا کے رکھنا ہے اپنے آپ کو کس کے لیے بچائیں گے قبر میں جا کر مٹی ہونے کے لیے وہ تو ویسے بھی ہونا ہے اور جو قبر میں جا کر مٹی ہو جائیں گے تو اللہ پہ نہیں خریدے گا ابھی ابھی لگاؤ اپنی آزاد مرضی سے لگاؤ خود اللہ کی طرف پلٹ جاؤ جب کہ ابھی مہلت ہے ورنہ زبردستی تو پھر لے جائی ہی جاؤ گے ہوا ج تباہ اللہ نے تم کو چن لیا تمہارا سلیکشن ہو گیا یہ لفظ کتنا اچھا لگتا ہے کہیں ایڈمیشن کا پتہ چلے کہ سلیکشن ہو گیا فلاں اسکول میں بچے کا داخلہ ہو گیا سلیکشن ہو گیا فلاں جاب کے لیے سلیکشن ہو گیا خوشی سے ہم پھولے نہیں سماتے اور یہ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے اور آپ سے کہ تمہارا سلیکشن ہو گیا کس کام کے لیے کہ اب تک جو رسالت کی سنہری کڑی تھی جس میں کہ فرشتہ اور ایک انسان رسول ہوا کرتا تھا اب اس سنہری زنجیر میں اے مسلمانوں تم کو تیسرے لنک کے طور پہ جوڑا جا رہا ہے اب تم وہ تیسرا کنکشن ہو تیسرا لنک ہو اللہ کا پیغام تمہارے ذریعے سے لوگوں تک پہنچے گا ہووچ تباہ اللہ نے چن لیا ہے تم کو اپنے کام کے لیے خوشیاں مناؤ نفلیں پڑھو شکر ادا کرو و ما ج علیہ کم من حرج اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی اللہ نے کتنا پیارا دین ہلکا پھلکا خوشیوں سے بھرا آسان زندگی کرنے والا دنیا بھی ہاتھ آتی ہے آخرت بھی جسم بھی خوش ہوتا ہے روح بھی خوش ہوتی ہے اللہ بھی خوش مخلوق بھی خوش ہوتی ہے بہت پیارا دین نہ نفس خوشی ہے اس کے اندر نہ لوگوں کو چھوڑنا ملت ابیکم ابراہیم قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوا سما کم من قبل وفی ہادا اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے کون تھے ابراہیم علیہ السلام مسلم تم کون ہو مسلم تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام میں اور تم میں نام کے علاوہ کچھ نہ بچا ہو کامن وہ کیسے مسلمان تھے اور تم کیسے مسلمان ہو ذرا دیکھو تو اپنے آپ کو اتنی شرم آتی ہے نا یہ آیتیں پڑھتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں کیا مقام دیا تھا اور ہم نے کیا بنا دیا اپنے آپ کو اللہ نے ہمیں کتنا اونچا اٹھانا چاہا ہم کتنے گٹھیا ہو گئے ہم کتنا لپٹ گئے اس دنیا سے اور تب بھی نہ ملی تب بھی نہ ملی افسوس تو یہ ہے نہ خدا ہی ملا نہ وثال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے وسما کم المسلم تمہارا تو نام ہے مسلمان اس میں با مسمہ بنو تم فرما بردار ہو بن کے دکھاؤ بن قبل و فی ہادا لکون رسول شہیدا کم تاکہ رسول تم پر گواہ ہو وہ تکون شہدا الناس اور تم لوگوں پر گواہ ہو اتنی بڑی ذمہ داری جو محسوس کر لے اپنے کاندھوں پر وہ چین سے بیٹھ نہیں سکتا سیڈنٹری زندگی نہیں گزار سکتا کھا لیا اور پکا لیا اور ہنس لی اور بور لی اور شاپنگ کر لی اور پانچ وقت کی نماز پڑھ لی اور بس رمضان کے روزے رکھ لیے اور اللہ اللہ خیر صلاح نہیں شہادت اللہ ناس کی ذمہ داری فرض ہے میرے اور آپ کے کاندھوں پہ رکھی ہے قیامت کے دن مسلمان امت کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا تم نے پیغام پہنچایا تھا لوگوں تک اور سوچیں اگر ہم نے نہ پہنچایا تو پھر کیا ہوگا ہمارا لیکن حقیقت کیا ہے کہ ابھی تو خود ہی نہیں پڑھا اس پیغام کو پتہ نہیں لکھا کیا ہے اس کے اندر یہی نہیں معلوم کبھی زیادہ جا, جا کے آپ پوچھیں تو اپنے خاندان میں اپنے دوست جاننے والوں میں کتنے لوگوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے خود عمل ہی نہیں کیا ابھی تو پہلے ہی میدان سر نہیں ہوا اپنی ذات پر دین نافذ کرتے کرتے ہی عمریں بیت جاتی ہیں اسی میں کامیابی نہیں ہوتی تو دوسروں تک کب پہنچائیں گے ان تک کب کریں گے یہ کام لیکن بہت بڑی ذمہ داری ہے جو سمجھ لے اور کوئی پریشان ہوتا ہے کہ اف یہ ذمہ داری کس طرح سے ادا ہوگی تو اللہ مایوس بھی نہیں کرتا فاقیم مسلاتا تو ایسا کرو کہ نماز قائم کرو وہ آ تو زکاتا اور زکوٰۃ ادا کرو وہ تسم و اور اللہ کے ساتھ لپٹ جاؤ چپٹ جاؤ اللہ کے ساتھ کس طرح اللہ موجود تو نہیں ہے جیسے کہ بچہ ماں سے لپٹ جاتا ہے تم اللہ سے لپٹ جائیں ذہنی رابطہ اللہ سے رکھو جذباتی رابطہ اللہ سے رکھو انٹلیکچوئل لنک اللہ سے رکھو تمہارا ذہن تمہارا جسم تمہاری محنت تمہاری دولت تمہاری اولاد تم خود کھپ جاؤ اپنے رب کے لیے اس کے کام کے لیے پریشان مت ہو ہوا مولاکم وہی تمہارا مولا ہے فنعم المولا تو کتنا اچھا دوست ہے اللہ و نعم اور کتنا اچھا مددگار ہے دعوانا ان الحمد داوانہ رب توہ کریں کہ ہر حال میں ہم اللہ کے فرما بردار رہیں حالات ہم کو نافرمان نہ نا بنائیں ہم حالات سے جہاد کریں اور فرما برداری کا ماحول پیدا کر دیں سبحانہ کلّہ وبی ہمدیکہ نشد اللّہ اللہ فروق علیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ